جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر کا حکم دیا تھا یہ وہ ذکر ہے جو مزدلفہ میں کرنا مقصود ہے مزدلفہ سے پھر روانہ ہوتے تھے تو منا جایا کرتے تھے لیکن اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ اہل جاہلیت کے اندر جو ایک غلط رسم پڑی ہوئی تھی اس کی اسلامی بڑی ضروری ہے وہ رسم یہ تھی کہ حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف کرنا ہے جو نو حجہ کو انجام پاتا ہے لیکن کفارِ عرب میں جو لوگ بیت اللہ کے ارد رہنے والے تھے ان میں قریش بھی تھے اور بنو کنانا بھی تھے اور بعض ایسے قبائل تھے جو اپنے آپ کو ہومس کہتے تھے یعنی ان تمام قبائل کے مجموعے کو ہنس کہا جاتا تھا ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارے دنیا تو جا رہی ہے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے تو مزدلفہ میں وقوف کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور بیت اللہ کے پاسبان ہیں لہذا ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہ نکلیں عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مضطلفی حدود حرم کے اندر ہے لہذا یہ لوگ مضلفی کی حد تک محدود رہتے تھے وہاں جا کر وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جایا کرتے تھے تو اللہ سبارک و نے اگلے جملے میں ان کی اس رسم کی ترجیح فرمائی ہے اور فرمایا تم میں فاض الناس یہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں یعنی عرفات کہ وہ مطلف میں رہ کر عام لوگوں کو عرفات بھیج دینے کے بجائے تمہیں بھی عرفات ہی جانا چاہیے اور پھر وہیں سے عام لوگوں کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے اور اس طرح اللہ تبارک و وطالیہ نے ایک اصول کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمام انسان برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں لہذا کسی بھی فریق کو یا کسی گروہ کو یا کسی قبیلے کو یا کسی جماعت کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی امتیاز پیدا کرے اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی اپنا طریقہ الگ مقرر کرے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ انسانی مساوات کا بھی ایک عظیم سبق اس آئے کریمہ میں دے دیا چنانچہ فرمایا کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں وسطر اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگو غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے دنوں تم سے جو یہ بات سرد ہوئی ہے کہ تم نے وقوف عرفات میں نہیں کیا بلکہ مضطلفہ میں کیا ہے تو اب اللہ تعالی سے مغفرت مانگو کہ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا اب ہم صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور پچھلے اپنے طرز عمل پر اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے پھر آگے فرمایا کہ فیضا قوئی تم مناسب کم فلکر اللہ کا ذکر کم او اشدہ ذکر <ذِكراًا> یعنی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو اغی پورے کر چکو مناسبہ حج کے کام یعنی حج کی عبادتیں اور مراد اس سے جو واجب عبادتیں ہیں وہ ہیں یعنی جو ضروری ہیں مثلا عرفات کا وقوف مزدلفہ کا وقوف اور رمی جمرات وغیرہ تو جب تم ان سے فارغ ہو جایا کرو تو فض کر اللہ تو اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کیا کرو اور یعنی مثلا منا کے دنوں میں جو انسان منا کے اندر مقیم رہتے ہیں تو ان کو جو واجب عبادت ہے وہ تو رمی ہے جمرات کی رمی لیکن رمیع جمرات کے بعد سارا وقت خالی گزرتا ہے منا کے اندر تو اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو خالی گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنے کی کوشش کرو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور پھر آگے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم اور ایسا یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجاد کو یاد کیا کرتے تھے او وہ ذکرہ کا ذکر یا اس سے بھی زیادہ اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ مینا کے اندر جب خالی وقت ملتا تھا تو اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس میں مشاعرے منعقد کرتے تھے اور مشاعروں میں ہر قبیلہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا تھا اور ان کے فضیلتیں بیان کرتا تھا ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا اور سارا وقت اسی باقام میں گزر جاتا تھا کہ ایک قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آبا و اجداد کی فضیلت میں اور ان کے تعریف میں کسیجے پڑھے پھر دوسرا قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آبا و اجداد کی تعریف میں کسیجے پڑھے اس طرح یہ وقت گزارا جاتا تھا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آبا و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالی کا ذکر کرو اور آبا و اجداد اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے حق میں بھی فائدہ مند یہی ہوگا کہ ان کی تعریف کرنے سے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور حاصل اگر ہوگا تو وہ اس بات سے ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور ان کے حق میں دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے او اشدہ ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف آگے متوجہ فرمایا ذکر جب کرتا ہے بندہ تو پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالی سے اور دعا بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور خود انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے لیکن آگے پھر دعا کا ایک طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے یہ فرمایا فمن کے من یقول اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بنا آتے نہ پھر دنیا کیا ہمارے پروزگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما بس یہ کہتے ہیں وہ مال من خلاق۔ اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن دعا میں ان کی تمام آرزوں اور تمناؤں اور امنگوں کا سارا مہور ان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے اور وہ صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالی سے ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے نہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھا یتا فرما لیکن فرمایا وہ منہم یقول اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتے نا پھر دنیا ہسانہ وہ پھر آخرت یہ حاصل ہمارے پروزگار ہمیں دنیا میں بھی بلا یطا فرما اور آخرت میں بھی بلا یطا فرما وکینہ عذابنار اور ہمیں دو ذخصے بچا لیں یہاں ارشادی یہ فرمایا کہ صرف دنیا کی راحتوں لذتوں اور دنیا کے مقاصد ہی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا اور آخرت کے بارے میں کچھ فکر نہ کرنا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا یہ کافر لوگ ہوتے ہیں جن کو جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ نہ دنیا نموتو و نا حیا بس ہماری زندگی تو بس دنیا ہی والی ہے اسی میں ہم جیتے ہیں اسی میں ہم مرتے ہیں تو وہ تو بے اگر یہ کام کریں کہ چونکہ ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا اس واسطے وہ صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں اسی کی بھلائی مانگتے ہیں لیکن ایک مومن جس کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے آخرت کی زندگی تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس طرح آخرت کی بھلائی بھی مانگے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی آتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی آتا فرما یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی بھلائی نہ مانگو بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگو بلکہ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی بھلائی کو یقیناً دنیا کی بھلائی پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ دنیا کی زندگی تو مرتے ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ابدی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ ایملیہ دنیا کا بے قدر بقا ایک وعمل وملیہ آخرت کا قدر بقا ایک کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ سکھا دیا کہ دنیا کی برائی مانگو اور آخرت کیوں مانگو اور ساتھ ہی اس سے ان لوگوں کی بھی تردید کر دی جو دنیا کی بھلائی کو کوئی اہمیتی سرے سے نہیں دیتے اور انہوں نے ترک دنیا کا رویہ اختیار کر رکھا ہے جیسے رحبانیت کا طریقہ تھا کہ جب تک دنیا کے راحتیں اور دنیا کے اسباب کو ترک کر کے آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ان کی بھی تردید کر دی کہ نہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے دنیا بھی اللہ تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے دنیا برتنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کی بھلائی مانگنا کوئی بری بات نہیں یقیناً اس کی بھلائی مانگو لیکن آخرت کو فرامش نہ کرو جیسا کہ سورہ کثس میں اللہ تعالی نے قارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ اپنا دنیا کا حصہ مت بولو راتن سا رقیبہ کا دنیا یہ فرمایا لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخرت کو بھی فراموش نہ کرو تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تار نے یہاں یہ تاکید فرمائی کہ جب وہاں دعائیں مانگو تو آخرت کے لیے بھی مانگو اور دنیا کے لیے بھی مانگو پھر فرمایا تو اللہ نصیب و مما کا جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں ان کو اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا یعنی ثواب ملے گا اور فرمایا کہ وہ سری الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ جملہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی حساب کا دن قریب آنے والا ہے جلدی آ جائے گا اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب حساب اللہ تعالی لیں گے تو کوئی شخص یہ نہ سوچتے کہ اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب اس میں تو بہت وقت گزرے گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے حساب لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم بہت جلدی حساب لے لیں گے لیکن یہ جملہ بعض جگہ تو اس سیاق میں آتا ہے کہ کسی غلط کار کو اس کی غلط کاری پر متنبہ کرنے کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی تم سے حساب لے گا تو اس وقت اس کا مقصود ہوتا ہے متنبہ کرنا کہ اپنے اعمال کو دیکھ بھال کر انجام دو اپنے بدام سے باز آ جاؤ ورنہ انقریب تمہارے حساب کا دن آنے والا ہے اور بعض جگہ یہ جملہ آتا ہے اہل ایمان کو جو اجر آخرت میں ملنے والا ہے اس کے سیاق میں یہ جملہ آتا ہے یہاں اسی سیاق میں آیا ہے کہ اس کا اس وقت اس کا مقصد تسلی دینا ہوتا ہے یعنی بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس وقت تو دنیاوی زندگی میں میں مشقت ہی اٹھا رہا ہوں یعنی عبادت انجام دینے میں اعتعت انجام دینے میں بعض اوقات مشقت معلوم ہوتی ہے اور یہ تو ایک وعدہ فردہ ہے کہ کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہم تمہیں یہ عجر عطا فرمائیں گے تو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں, نہیں یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے واللہ ہو حساب. اللہ و سری الحساب اللہ سبارک و ذالا حساب جلدی لے لے گا اور وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ جوں ہی تمہاری موت آئے گی تو من ماتا فقت قامت قیامت جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت اسی دن شروع ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو اجر ملنا ہے اس اجر کا آغاز بھی موت کے وقت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے برزخ کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں تو یہاں واللہ سر الحساب اسی تسلی کے مفہوم میں آیا ہے پھر آگے فرمایا کہ وزقور اللہ فی ایا میں محدودات اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں چند دنوں میں یاد کرتے رہو گنتی کے دن سے مراد یہاں پر وہ دن ہیں جو حج کے دوران مینا میں گزارے جاتے ہیں یعنی دسویں تاریخ گیارہویں تاریخ اور بارہویں تاریخ تو دسویں تاریخ میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور وہ پھر دس کا دن گزرنے کے بعد جو اگلی رات آ رہی ہے وہ بھی وہاں مینا میں گزارنا مصنون ہے پھر گیارہ تاریخ کا دن گزارنا پھر گیارہ تاریخ کی رات گزارنا اس طرح دو راتیں تو وہاں پر قیام ہونا ہی ہونا ہے مینا کے اندر لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فمن تاج جگہ پھر جو شخص ان دو دنوں میں جلدی سے چلا جائے یعنی بارہ تاریخ کے دن میں رمی کرنے کے بعد چلا جائے بارہ تاریخ کی رات وہاں نہ گزارے فلا اسم میں تو اس کے اوپر کوئی گنا نہیں کیونکہ اس نے دو راتیں گزار لی ایک تاریخ کے بعد کی رات اور ایک تاریخ کے بعد کی رات یہ دو راتیں اس نے وہاں پر گزار لی اور گزار کر بارہ تاریخ کی رمی کر کے چلا گیا تو یہ اس کے اوپر کوئی گنا نہیں وہ من تاخرہ۔ اور اگر کسی شخص نے کچھ دیر کی یعنی ایک رات مزید ٹھہرا مینا کے اندر اور تیرہ تاریخ کی بھی رمی کر کے روانہ ہوا تو اس نے گویا تین راتیں گزاری ایک دس تاریخ کے بعد والی رات ایک گیارہ تاریخ کے بعد والی رات ایک بارہ تاریخ کے بعد والی رات تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں گویا اشارہ اس حکم کی طرف ہے کہ مینا کا قیام دو دن تو مصنون ہے اور اس میں رمی کرنا بھی واجب ہے یعنی گیارہ تاریخ کو بھی اور بارہ تاریخ کو بھی لیکن تیسرے دن یعنی تیرہ تاریخ کو رمی کرنا واجب نہیں ہے اور نہ اس سے پہلی والی رات وہاں پر گزارنا واجب ہے لہذا اگر 12 تاریخ کو آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے اور تیرہ تاریخ کو جانا چاہے تو رمی کر کے تیرہ تاریخ کو بھی جا سکتا ہے دونوں طریقے اللہ تعالی نے جائز قرار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ تیرہ تاریخ تک آپ نے قیام فرمایا اور تیرہ تاریخ کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسی پر حج کے جو افعال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بس ایک طواف ودا باقی رہ جاتا ہے جب آدمی وطن روانہ ہونے لگے تو اس وقت طواف ودا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اور اس کے بعد پھر کوئی اور رکن یا کوئی واجب باقی نہیں رہتا البتہ ساتھ میں فرما دیں جو تقوی اختیار کرے اس کے لئے دونوں باتوں میں سے کسی بات میں کوئی گناہ نہیں یعنی بارہ تاریخ کو چلا جائے یا تیرہ تاریخ ہو جائے دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لے اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا احساس ہونا چاہیے جس کا نام تقوی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو معلوم اور یاد رکھو کہ انا کو ملیہ تم سب بالآخر اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جاؤ گے وہ دن آنے والا ہے جس میں سب اللہ تعالی کے سامنے جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے